اللہ الرحمن ع رسول اللہ وعلا يا حبیب حبی صلط ولی قیا نبی اللہ علی وسحابیا نور اللہ درود اسلام امیر علیہ سنت کا وہ رسالہ ہے جس میں درود شریف کے متعلق چالیس فرامین مصطفیٰ ہیں فرمانے مصطفیٰ نمبر آٹھ معجم اوسط حدیث نمبر دو ہزار سات سو فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑے اللہ عز و جل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے برود قیامت شہادا کے ساتھ رکھے گا درود پاک پڑھنے والے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو درود پاک پڑھے گا نفاق سے منافقت سے آزاد ہو جائے گا جو درود پاک پڑے گا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا جو درود پاک پڑے گا قیامت کے روز اسے شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وسحدی وبارک وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں آج جہنم کے بارے میں سنیں گے جہنم کیا ہے وہ مقام جہاں پر اللہ کا غضب ہے جلال ہے قہر ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے منافقوں کے لیے گناہ کے لیے جو اللہ تعالی کے نا فرمان اس کے حبیب کے نا فرمان ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے اسے جہنم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے جہنم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کی سرزنش کی جائے اور دوست اور دشمن ایک جگہ نہیں رکھے جائیں گے دوستوں کے لیے جنت دشمنوں کے لیے جہنم جہنم کی شکل کیسی ہے بھینس جیسی اللہ کے پناہ جہنم کی آنکھیں بھی ہیں جہنم کے کان بھی ہیں جہنم کی زبان بھی ہے اور وہ کلام بھی کرتی ہے اور سانس بھی لیتی ہے جہنم بہت بڑی ہے بہت بڑی اور ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے جہنم کی بالائی سے گہرائی تک سات ہزار پانچ سو سال کی مسافت ہے اتنی گہری ہے جہنم جہنم کے عذابات بہت سخت ہیں اللہ کے پناہ اور جہنم کی کہانی جبریل امی علیہ السلام کی زبانی سنیے اس کتاب سے اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے امال ان اخترافل کبائر کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ اول جلد ہے اور یہ دوسری جلدیں دونوں جلدیں اس میں ان گناوں کا بیان ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہر گنا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو بھی کمتر نہیں جاننا چاہیے ایک مرتبہ جبریل امی علی السلام خلاف معمول محبوب ربل جلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیارے اکالی سلاد اسلام کھڑے ہو گئے دریافت فرمایا جبریل کیا ہوا میں آپ کا رنگ متغیر دیکھ رہا ہوں رنگ تمہارا اڑا ہوا ہے کیا بات ہے ارض کی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اللہ از وجل نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے ارشاد فرمایا جبریل میرے سامنے آگ یا جہنم کا پورا پورا ذکر کرو جبریل امین علیہ سلام نے عرض کی اللہ عز و جل کے حکم سے ہزار سال تھاؤزینڈ ایئر جہنم کی آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی وائٹ ہو گئی پھر ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی ریڈ ہو گئی پھر ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی بلیک ہو گئی بس اب جہنم کی آگ تاریکی ہی تاریخی ہے ڈارکنیس کوئی چنگاری روشن نہیں جہنم کا کوئی شعلہ بجتا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور حرارت سے تمام زمین والے مر جائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبروس فرمایا اگر جہنم کے دروغوں میں سے ایک دروغہ اہل دنیا کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کی بدصورتی اور بدبو کی اذیت سے تمام دنیا والے مر جائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا جہنمیوں کی کڑیوں کی جو سفت اللہجل نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے اگر ان میں سے ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بہ پڑیں اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین کی نیچلی تہ تک چلے جائیں سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے اتنا ہی کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں فوت ہو جاؤں راوی فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ سلام کو روتے دیکھ کر ارشاد فرمایا اے جبریل تم رو رہے ہو حالانکہ تم اللہ عز وجل کی بارگاہ میں ایک خاص مقام پرفائزوں کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیوں نہ رو بلکہ میں تو رونے کا زیادہ حقدار ہوں شاید اللہ رضل کے علم میں یعنی خفیہ تدبیر میں موجودہ حال کے علاوہ ہوں اور میں نہیں جانتا شاید میں بھی ایسے ہی ازمایا جاؤں جیسے ابلیس ازمایا گیا حالانکہ وہ فرشتوں میں ہوتا تھا اور کیا معلوم میں بھی ایسے ہی ازمایا جاؤں جیسے ہارو تو ماروت کو آزمایا گیا رابی فرماتے ہیں پھر اللہ عزہ جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے جبریل امین علیہ السلام بھی رونے لگے دونوں روتے رہے یہاں تک کہ دونوں کو ندا دی گئی اے جبریل علیہ السلام اے محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم اللہ عزہ جل نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی فرمانی سے امان عطا فرمائی ہے جبیل امی علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے فرمایا کیا تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہستے اور زیادہ روتے نہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے نہ ہی پانی پیتے بلکہ چٹل میدانوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ عزل کی بارگاہ میں فریاد کرتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی گئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس نہ کریں میں نے آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے تنگیوں کے لیے مبروس نہیں فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال میں میان روی اختیار کرو اور اللہ عز وجل کا قرب حاصل کرونی کے ناظرین فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے ایک ماہ کے اور دیگر حاضرین ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ وائٹ ہو گئی سفید ہو گئی پھر ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی اب جہنم کی آگ کالی ہے پیش تو دنیا کی آگ سے زیادہ ہے مگر اس میں روشنی نہیں ہے روشنی نہیں اور اس کا شولہ بجتا نہیں ہے اور جہنم کی آگ ایسی ہے اس میں اتنی زیادہ تفیش ہے اتنی زیادہ حرارت ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا پر کھول دی جائے تو سورے دنیا والے مر جائیں لا لا لا جہنم کے دروگوں میں سے ایک دروغہ دنیا والوں کی طرف جھانکے تو اس کے بدبو اور بدسورتی کی وجہ سے ساری دنیا والے مر جائیں جہنمیوں کو جن زنجیروں سے جکڑا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بہہ جائیں زمین کی نچلی طے میں پہنچ جائیں اللہ اکبر, اللہ اکبر ہم اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے امان مانگتے ہیں آئیے دعا کیجیے جنا دے مجھ کو کہیں رے جلا دے نہ مجھ کو کہیں نہ رے دو زخ کرم بہر شاہ اللہم جرنا من یا مجیر یا يا مجیر یا مجیر برحمتی کا یا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی ہی و العلی و صحبی و باراس جو جہنم پر فرشتے مقرر ایک فرشتہ ظاہر ہو جائے تو سارے دنیا والے ہلاک ہو جائیں اور جہنم پر مقرر فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے سندع الزبانیا زبانیہ علق میں ارشاد ہوتا ہے ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں زبانیاں فرشتے یہ بہت ہی زبردست فرشتے ہیں اور تفصیلیں قرطبی میں ہے انہیں زبانیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں سے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جیسا ہاتھ سے کرتے ہیں اللہ اکبر اور حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں زبانیاں وہ فرشتے ہیں جن کے پاؤں زمین میں اور سر آسمان میں ہے واہ پر اور تفسیر قرتبی میں ہے یہ فرشتے کفار کو جہنم میں ڈالیں گے کفار کو جہنم میں ڈالیں گے جو مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کفار ہیں اور جہنم کی تیاری کر رہے ہیں جب تک کہ اپنے برے مذہب سے توبہ نہ کریں اسلام قبول نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا اللہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں تو دین صرف اسلام ہی ہے اس کے علاوہ سارے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو یہ فرشتے کفار کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ جسامت کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں جہنم پر جو فرشتے معمور ہیں ان کی تعداد کتنی وہ کیسے ہیں اس کی کیفیات کو قرآن پاک میں سورہ مدثر میں بیان کیا گیا میں پارے میں آئٹ نمبر تیس اور اکتیس میں بیان کیا گیا اس میں انیس فرشتے مقرر کیے گئے ہیں انیس فرشتے اور جو فرشتے وہ مقرر کیے گئے ہیں اللہ اکبر ان کی جسامت آپ نے سنی کہ پاؤں ان کے زمین پر اور سر آسمان سے لگتے ہیں اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں اور کفار اس قدر ڈھیٹ ہیں اپنے کفر میں کہ اللہ کی پناہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی جس میں جہنم کے محافظ فرشتوں کا بیان کیا گیا تو ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار انیس فرشتے ہیں اور تم کو انیس فرشتوں سے ڈراتے ہیں تم بھی ایک جماعت ہو کیا تم میں سے سو آدمی مل کر ایک فرشتوں کو نہیں پکڑ سکتے دو سے نکل کر جنت میں چلے جاؤ ایک بدبخت بولا جب قیامت کا دن ہوگا میں تمہارے آگے آگے پل رات پر چلوں گا اپنے دائیں کندھے کی ٹکر سے درد فرشتوں کو اور بائیں کندھے کی ٹکر سے نو فرشتوں کو جہنم میں گرا دوں گا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے استقفر اللہ یعنی کفار اس طرح جسارت کرتے تھے مزاق کرتے تھے انہوں نے مزاق سمجھ لیا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو فرشتے ایسے ہیں ایک فرشتے کا لکھا ہے علماء نے کہ وہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ سارے کفار کو اکیلا پکڑ کے جہنم میں ڈال دے اللہ اکبر لاف اکبر اور مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور الرفان میں لکھتے ہیں ایک سردار انیس فرشتے جو جہنم پر مقرر ہیں ایک سردار اٹھارہ ماہ تحت ان کی آنکھیں کیسی ہیں بجلی کی کون کی طرح دہتی ہیں مفتی صاحب لکھتے ہیں دن رات میں ڈبل بارہ گھنٹے ہیں پانچ گھنٹے تو پانچ نمازوں کے باقی انیس بچے اس لیے وہ فرشتے انیس رکھے گئے ہر گھنٹے کے گناہوں پر علیحدہ فرشتہ سزا دے گا افو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جائے گہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارو اف کر سدا کے لیے راضی ہو جا اف کریں سدا کے لیے راضی ہو جا Amen. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے اللہ من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر مفت صاحب فرماتے ہیں ہر گھنٹے کے گناہوں پر علیحدہ فرشتہ سزا دے گا رب کی مخلوق کے اقسام مخلوق کی تعداد فرشتوں کا شمار رب ہی جانتا ہے سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہیں اور سب سے چھوٹی اور کم تعداد مخلوق انسان اس جہنم سے جو اتنی خطرناک ہے جس میں اتنی خطرناک سزائیں اور ایسے فرشتے مقرر ہیں اتنے طاقتور فرشتے مقرر ہیں ان سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں اللہ کی رحمت سے چھٹکارا پائیں گے اور یاد رکھیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں گے جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں تو خوف خدا کے آنسو یہ جہنم کی آگ کو سرد کرتے ہیں الترغیب غیب و حدیث نمبر نو ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسو سے ارض کی میں اپنی آنکھوں کے آنسوں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا فرمایا ان دونوں کے آسوؤں کو اللہ کے خوف سے بہاؤ کیونکہ جو آنکھ اللہ عز وجل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں مدنی انعامات کو اگر ہم تھام لیں ماہ رمضان مبارک کو امیر علیہ نے ماہر مدنی انعامات قرار دیا ہے ماہ کفل مدینہ قرار دیا مدنی نامات کو لیں فکر مدینہ کریں اس کو پڑھیں فکر مدینہ کریں اس کا طریقہ اسی میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ جہنم سے بچانے والے اعمال کی طرف جائیں گے جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ از وجل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رشمت سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور نارے جہنم سے امان عطا فرما دے امین بی ہند سمۃ علیہ وسلم